بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم مینہن غير المغضوب عليهم ولا ولبولی سور فاتحہ کی آخری آیت ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا جن پر نہ غصہ کیا گیا نہ وہ گمراہ ہیں مخترم بھائیوں اور بہنوں سورت الفاتحہ کی آخری آیا مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے صراط الذین انعمت علیہم اس میں بعض لوگ ان یعنی نون کے اوپر قلقلہ کرتے ہیں یہ بالکل غلط ہے اس میں قلقلہ نہیں ہوتا بلکہ ان عمتا اور اسی طرح سعود کی آواز سین کی طرح نکالنا یہ بھی غلط ہے سیراف ذال کو زا پڑھنا یعنی اس میں سین کی آواز آئے یا سیٹی کی آواز آئے یہ بھی غلط ہے تو اس میں ہمیں دھیان دینا چاہیے اسی طرح غیر المغضوب اغو علیہم ولاف اس میں دو ایکسٹریمز ہیں پہلے نمبر پر وال بالین بعض لوگ بالکل دال کی طرح پڑھتے ہیں ولاف دا یہ بھی غلط ہے بعض لوگ صرف ولا ذالین یہ بھی غلط ہے تو اس میں جو صحیح راستہ ہے وہ یہ ہے کہ دال اور زول اس کے درمیان جو ہے اس کو موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے اور آپ کی زبان بالکل گول ہو کر اوپر تالوں کے ساتھ لگتی ہے بعض جو قرآہ ہیں وہ زبان کا آخری حصہ اوپر لگاتے ہیں ایک سائڈ تو بہرحال اس کی جو ساؤنڈ ہے وہ صحیح ہونی چاہیے ولا و تو اس کو پڑھنے کے حوالے سے ہمیں جو ہے صحیح طرح سیکھنا چاہیے صحابہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین ولا و پڑھا کرتے تھے اب اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں سیراۃذین الن تلیہم ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا اس آیت کو اگر ہم گزشتہ آئے سے ملا کر پڑھیں تو معنی یہ ہوئے کہ اے اللہ ہم سرات مستقیم پر چلنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس پر چلا کر منزل مقصود پر پہنچا دے یعنی اس سرات مستقیم پر جس پر وہ لوگ چلتے رہے جن پر تو نے اپنا فضل کیا تھا قرآن مجید میں اس ضمن میں چار قسم کے لوگ بیان ہوئے ہیں جن پر اللہ کا فضل ہوا جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ انسا کے اندر ارشاد فرمایا ومین و حصن ذلك الفضل من اللہ وکفا باللہ اور جو اللہ اور رسول کی فرما برداری کرے تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا نبیوں اور صدیقوں اور شہدہ اور صالحین میں سے اور یہ لوگ بہترین اور, بہترین اور بہت اچھے ساتھی ہیں یہ فضل ہے اللہ کا ان پر اور اللہ کی طرف سے یہ فضل ہے اور اللہ کافی ہے سب کچھ جاننے والا ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ کہتا ہے اہدین السراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم وللظالین تو اللہ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ مانگے یعنی اس کی آخری دعا میرے بندے کے لیے ہے صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے اس کے بعد اس کا آخری جملہ ہے غیر المقبوب علیہ وین جن پر نہ غصہ کیا گیا اور نہ وہ گمراہ ہیں اس آیا مبارکہ میں ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم عمومی حیثیت سے تمام مغضوب اور گمراہ قوموں کے راستے سے بچنے کی دعا کریں لیکن خصوصیت سے جن قوموں کے بارے میں اللہ نے تذکرہ فرمایا وہ یہودوں نسارہ ہیں مغبوبی علیہم سے مراد خاص طور پر یہود ہیں قرآن مجید میں بار بار ان پر اللہ کے غضب کا ذکر ملتا ہے مثلا اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ بقرہ ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کی طرف سے بھاری غضب کے ساتھ لوٹے اور فرمایا فبا او بغضب علی غضب پس وہ غضب پر غضب لے کر لوٹے اور ایک مقام پر اللہ رب العالمین سورہ ال عمران میں فرماتے ہیں و ربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من الله وحبل من الناس ان پر دلت مسلت کر دی گئی جہاں کہیں وہ پائے جائیں مگر اللہ کی پناہ اور لوگوں کی پناہ کے ساتھ یعنی یہ جہاں بھی رہیں گے یا تو اللہ نے بچا کے رکھے گا یا کسی نہ کسی کے انڈر یہ جئیں گے کبھی یہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتے اسی طرح والین لین سے بالخصوص عیسائی مراد ہیں جیسے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ معاہدہ میں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 بول سو اس سب کہہ دیجیے اہل کتاب اپنے دین میں نہ حق حد سے نہ بڑھو اور اس قوم کی خواہشوں کے پیچھے مت چلو جو اس سے پہلے گمراہ ہو چکے یعنی یہود اور انہوں نے بہت کو گمراہ کیا اور وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے تھے سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی ان بیان کرتے ہیں کہ میں اقرب میں مقیم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر نے میری پھوپی اور چند لوگوں کو گرفتار کر کے آپ کی خدمت میں پیش کیا جب یہ سب لوگ ایک قطار میں آپ کے سامنے کھڑے کر دیے گئے تو میری پھوپھی نے کہا اے اللہ کے رسول میری خبر گیری کرنے والا دور جا چکا ہے اولاد جدا ہو چکی ہے میں عمر رسیدہ بڑھیا ہوں میرا کوئی خدمت کرنے والا نہیں آپ مجھ پر احسان کیجئے اللہ آپ پر احسان فرمائے گا آپ نے دریافت فرمایا تیری خبر گیری کرنے والا کون ہے اس نے جواب دیا عدی بن حاتم فرمایا وہی جو اللہ اور اس کے رسول سے بھاگتا پھرتا ہے اس خاتون کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر احسان فرماتے ہوئے مجھے آزاد کر دیا جب آپ لوٹ کر دوبارہ تشریف لائے تو آپ کے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا ان کے خیال میں وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے آپ نے فرمایا ان سے سواری طلب کر لو چنانچہ میری پھوپی نے سواری طلب کی جو اسے دے دی گئی ادی بیان کرتے ہیں کہ میری پھوپی میرے پاس آئیں تو اس نے کہا کہ تو نے ایسا کام کیا ہے جو تیرا باپ کبھی نہ کرتا تو ان کے پاس خوف و رغبت رکھتے ہوئے جا کیونکہ فلاں آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے اسے اتنا عطا کیا اور فلاں آیا تو آپ نے اسے اس قدر نوازا بہرحال یہ سن کر میں بھی آپ علیہ سلاۃ وسلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس وقت آپ کی خدمت میں ایک عورت اور کچھ بچے موجود تھے سیدنا عدی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی قرابت داری بھی بیان کی عدی کہتے ہیں آپ سے ملاقات کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ آپ کیسر و کسرا کی طرح کے بادشاہ نہیں ہیں بلکہ اللہ کے نبی ہیں آپ نے مجھے دیکھ کر فرمایا ادیب نے ہاتم کیا تو لا الہ الا اللہ کہنے سے بھاگ رہا ہے کیا اللہ کے سوا بھی کوئی الا ہے کیا تو اللہ اکبر کہنے سے راہ فرار اختیار کر رہا ہے کیا اللہ اعضا و جل سے بڑا بھی کوئی اور ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشادات سن کر توحید کی گواہی اللہ کی وحدانیت کی برائی میں مشرف با اسلام ہو گیا میں نے کلمہ پڑھ لیا میں نے دیکھا کہ آپ کو اس میں اتنی خوشی ہوئی اس قدر مسرت ہوئی کہ چہرہ انور گلنار ہو گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ المغضوب علیہم یہود اور ابین نصارہ ہیں اللہ اکبر یہ ہے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے سیدنا ابی سعید الخری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً تم اپنے سے پہلے لوگوں کے طور طریقے پر چلو گے ان کو اپنا لو گے بالشت برابر بالشت کے اور ہاتھ برابر ہاتھ کے یعنی ہر چیز میں ان کی پیروی کرو گے حتیٰ کہ اگر وہ کسی سانڈے کے بل میں داخل ہوئے ہوں گے تو تم بھی اس کی ان کی اتباع اور پیروی کرو گے ہم صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا ان لوگوں سے مراد یہ دونوں سارا ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اور کون ہیں متفقن علیہ حدیث ہے آمین کے حوالے سے ایک بات جو تفسیر میں ذکر کرنا ضروری ہے سورہ فاتحہ کے آخر میں آمین کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تاکید اور فضیلت بیان فرمائی ہے اس لیے امام اور مقتدی ہر ایک کو آوازے بلند آمین کہنی چاہیے سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے غیر المقبوب علیہ وََََََََََ پڑھا تو عام امین کہا اور اس کے ساتھ اپنی آواز کو لمبا کیا جامع ترمزی اور ابو داود کے اندر یہ حدیث موجود ہے اسی طرح سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غیر المغبوب علیہم والا والین کی تلاوت کرتے تو آمین کہتے حتیٰ کہ آپ کے ساتھ ملنے والی پہلی صف اسے سن لیتے تھے سنن ابو داود اور ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے اسی طرح سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا واقعہ حضرت عطا بن ابی رباہ جو کتابی ہیں وہ بیان کرتے ہیں صحیح بخاری میں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مکہ مکرمہ کے اندر دو سو صحابہ کو پایا اور ان دو سو صحابہ کے ساتھ میں نے نمازیں ادا کیں جب جہری نماز کے اندر امام ولاً کہتا تو وہ اتنی اونچی آواز سے آمین کہتے تھے کہ مسجد الحرام گونج اٹھتی تھی صحیح بخاری کتاب العادان کے اندر یہ حدیث ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی جس قدر تمہارے ساتھ آمین اور سلام پر حسد کرتے ہیں اس قدر کسی اور چیز پر حسد نہیں کرتے ابن ماجہ اور مسند احمد کی روایت ہے اسی طرح حضرت ابو اور رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی تو اس کے سارے سابقہ گناہ اللہ معاف کر دے گا متفقون علیہ حدیث ہے سیدنا ابو موسا اشعری رضی اللہ تعالیٰ عن سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام غیر المغضوب علیہم وََین کہے تو تم آمین کہو اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول فرما لے گا صحیح مسلم میں حدیث ہے تو میرے محترم بھائیوں اللہ کے فضل اس کے کرم اس کی رحمت کے ساتھ الحمد للہ فاتحہ کا ترجمہ اس کی تفسیر مکمل ہوئی اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق تطا فرمائے کل سے ان شاء اللہ اس کی اس کا شان نزول تفسیر کے حوالے سے گزارشات عرض کی جائیں گی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کہنے والے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے و آخر ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ